تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انج ہم کو نات بچوں کے لیے اسلائی کہانیاں اور بہت کچھ نام نصیب رہا ہے بلندی ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ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 ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الخلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم وردوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا البر بلا الاسم اللہ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الدو شدید آج کے درس کا آغاز سورت المائدہ کی آیت نمبر دو سے کیا جا رہا ہے آپ حضرات اس آیت کریمہ کے چند الفاظ کی تفصیر اور مفہوم پچھلے درس میں سن چکے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے پوری آیت کریمہ کی تفسیر بیان نہیں کی جا سکی تھی اس لیے آج خطبے میں دوبارہ اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی شاعر اللہ کی بہرمتی نہ کرو گزشتہ درس میں وضاحت کے ساتھ بتایا جا چکا کہ شاعر شاعرہ کی جمع ہے اور شاعرہ کا معنی علامت اور نشانی آتا ہے وہ ساری چیزیں جو ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہیں اور ہمارے اسلام اور دین کی پہچان ہیں وہ سب شاعر اللہ میں شامل ہیں اور ان کا ادب اور احترام کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے حجر اسود شائر اللہ میں سے ہے جمعرات شائر اللہ میں سے ہیں بیت اللہ یہ تو سب سے بڑا شاعرہ ہے صفا مروا یہ شائر اللہ میں سے ہیں مسجدیں شائر اللہ میں سے ہیں اذان حج نماز ختنہ سنت داڑھی یہ ساری کی ساری چیزیں شائع اللہ میں شامل ہیں اور ہم سب پر لازم ہے ان کا احترام کرنا ان کی تعظیم کرنا اور ان کی بے رومتی جو ہے وہ بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے تو فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو بل الشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو حرمت والے مہینے جیسا کہ بتایا جا چکا تین مہینے تو مسلسل ہیں زیقا دلحجہ محرم اور چوتھا مہینہ الگ ہے رجب یہ چار مہینے حرمت والے ہیں اور زمانے جاہلیت میں بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا لیکن آپ کو بتا چکا ہوں کہ نفس پرست لوگ کچھ ڈرامے بازی بھی کرتے تھے یعنی گویا کہ کافر بھی نہ بنے اور اسلام سے بھی نہ نکلے اور مطلب بھی پورا ہو جائے تو کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے حرمت والے مہینوں کے بارے میں تفصیل کا موقع نہیں دسویں پارے میں بڑی تفصیل سے آئے گا ویسے اس کی کچھ جھلکی وہ پچھلے درس میں آپ کو بتائی جا چکی اسی طریقے سے فرمایا کہ ولل الحد حرم میں قربان ہونے والے جانور کی بھی بے حرمتی نہ کرو جس جانور کو مخصوص کر دیا گیا حرم میں قربان ہونے کے لیے کسی حاجی نے مخصوص کر دیا اور وہ اس کو لیے جا رہا ہے تو اس جانور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو بل القلاء اور ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں تو ایسا کیا جاتا تھا کہ جانور کے گلے میں کوئی پٹا ڈال دیا جاتا تھا کوئی ایسی نشانی لگا دی جاتی تھی جس سے یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ یہ جانور حرم میں زبا ہونے کے لیے مخصوص ہو چکا ہے یا کسی حاجی کا ہے جو کہ حج کے موقع پر زبا کرے گا تو عام طور پر لوگ ایسے جانور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے اب ان کی بےرمتی کیا تھی ایک تو بےہرمتی کی صورت یہ تھی کہ ان کو حرم تک پہنچنے شروع کر جائے اور دوسری صورت یہ تھی کہ قربانی کے علاوہ ان سے کوئی دوسرا کام لیا جائے مثلا جانور کو قربانی کہے مگر سواری کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے یا دودھ کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے یہ دونوں قسم کی حرکتیں یہ بحرمتی میں آتی تھی اور ان سے منع کیا گیا بلا آین البیت الحرام اور فرمایا کہ ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو بیت اللہ کے ارادے سے جا رہے ہوں یب تغون فضل اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کے طالب ہیں لہذا تم ان کی بے حرمتی نہ کرو یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہاں اللہ پاک یہ بھی وضاحت فرما رہے ہیں اشاروں اشاروں میں کہ حاجی کو جانا چاہیے تو اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہیے دنیا مقصد نہ ہو شہرت مقصد نہ ہو دکھاوا مقصد نہ ہو دھوم دھام مقصد نہ ہو یہ غلط ہے بھائی اس طریقے سے ہم اپنے عمل کو باطل کر لیتے ہیں آج حج تو حج عمرے کے لیے بھی بعض لوگ ایسا دھوم دھڑکا کرتے ہیں ایسے جلوس نکلتے ہیں اور ایسے ہار پھول کہ پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ مسلمان زندگی میں مکہ اور مدینہ دیکھ لیں بس تو حج کی اہمیت دلوں سے نکل گئے تو عمرے میں چونکہ خرچہ کم ہوتا ہے سہولتیں بھی ہوتی ہیں آسانی ہوتی ہے حج تو مشقت کا سفر ہے خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو لوگ عمرہ کر کے آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض میں نے دیہاتوں میں دیکھا کہ عمرہ کر کے آیا اور ایسی شاندار دعوت کی پورے علاقے والوں کو بلایا اور اب اس نے سمجھا کہ مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے ایک تو یہ کہ غریب آدمی جو حج کی طاقت ہی نہیں رکھتا صرف عمرے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے یہ تو الگ ہے لیکن شخص جو حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے لیکن سوچتا یہ ہے کہ جب نفل پڑھنے سے کام چل جاتا ہے تو فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے لہذا نفلوں ہی سے کام چلا لو دنیا کا منہ تو بند ہو جائے گا کہ یہ پیسہ ہونے کے باوجود کبھی گیا نہیں مکہ اور مدینہ تو ہو کر آ گیا تو اللہ فرمارے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان حاجیوں کی بے حرمتی نہ کرو کیوں اس لیے کہ یہ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں تو ایک طرف تو چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو شرمندہ کیا گیا کہ ایسے لوگوں کو تنگ کرتے ہو آج کل میں اگر کہوں تو شاید کسٹم والوں کو خطاب ہو اور ایئرپورٹ والوں کو خطاب ہو اور ہماری حکومت کو خطاب ہو ایسے لوگوں کو تنگ کرتے ہو جو اللہ کے فضل کی تلاش میں جا رہے ہیں اور دوسری طرف حج کو حاجی کو بھی متنوع کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جانا چاہیے تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جانا چاہیے ریا اور دکھاوے کے لیے نہیں جانا چاہیے بزا حلل تم پس اور جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو اب شکار کرو احرام کی حالت میں حاجی کے لیے خشکی کا شکار حرام ہے لیکن جب حج احرام سے باہر آ جائے تو اب اس کے لیے ہر قسم کا شکار وہ حلال ہے طریقہ یعنی سمندر کا شکار تو پہلے ہی حلال تھا اب خشکی کا شکار بھی اس کے لیے حلال ہو گیا بلا یجری من کم شناآن کم ان مسجد اور جس قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا اس کا بغض تمہیں اس پر امادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو اس جملے کا پس منظر بھی سن لیجیے ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوا ہوں اور طواف کر رہا ہوں عمرہ کر رہا ہوں اور ہم سب حلق کر رہے ہیں اور قصر کر رہے ہیں یہ خواب دیکھا صحابہ صاحب کے دل کے اندر تو پہلے سے ہی عشق کی محبت کی شوق کی چنگاری سلگ رہی تھی تو یہ خواب سن کر یہ چنگاری انگارہ بن گئے بھڑک اٹھے اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ خواب کسی سال پورا ہو جائے گا خواب کا معاملہ عجیب ہے ہمارے جیسوں کے خواب تو کیسا بھی رہتا ہوں کہ افسانے بھی ہوتے ہیں خود تراشیدہ کہانیاں بھی ہوتی ہیں ہاضمے کی خرابی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے اور سیاسی معاشی معاشرتی حالات کا بھی اثر ہوتا ہے ہمارے تخیلات کا بھی ہمارے خوابوں پر اثر ہوتا ہے اور یہ وضاحت اس لیے کرتا رہتا ہوں کیونکہ بعض لوگ خوابوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں خواب کیا دیکھ لیا ایسے سمجھتے ہیں گویا کہ آسمان سے مجھ پر وہی نازل ہو گئے تو بھائی اتنی بھی اہمیت نہ دیا کریں خوابوں کو البتہ نبی کا خواب جو تھا وہ برحق تھا نبی کا خواب سچا تھا نبی کا خواب ایسی تھا جیسے وحی تو اس لیے صحابہ اکرام نے سوچا کہ یہ خواب تو پورا ہو کر رہے گا ہم ضرور مست حرام میں داخل ہوں گے عمرہ کریں گے طواف کریں گے حلق کروائیں گے کثر کروائیں گے لیکن خواب میں وقت کی تعین نہیں کی گئی تھی مگر صحابہ نے شدت اشتیاق کی بنا پر یہ سمجھ لیا کہ اس خواب کی تعبیر اسی سال ہی ہمارے سامنے آ جائے گی تو انہوں نے تیاری شروع کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تقریباً چودہ سو صحابۂ اکرام کی جماعت خدیبیہ تک پہنچ گئے مگر مشرقوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی طویل کس کا ہے اور ہم یہ پہلے بیان بھی کر چکے ہیں سورہ فتح کے اندر یہاں دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے آخر میں معاہدہ یہ ہوا کہ اگلے سال آئیں اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں اگلے سال آئیں اور صرف تین دن ٹھہریں اور ہتھیار ساتھ نہ ہو اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں تو اللہ پاک اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں اقتدار دے دے تو یہ سوچ کر کہ ان مشرقوں نے ہمیں مستح حرام میں داخل نہیں ہونے دیا تھا ہم بھی ان سے انتقام لیں گے فرمایا کہ تم ایسا نہیں کرنا تم ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا بلکہ ظلم کا جواب عدل سے دینا جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے تم نے خیانت نہیں کرنی ظلم کرتا ہے ظلم نہیں کرنا ادل کرنا ہے ترم میں حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت ادا کر دو اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو اگر انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی مشرکوں نے تو اے مسلمانوں اقتدار پر فائز ہونے کے بعد تم ان کے ساتھ ذیاتی نہ کر بہت بڑا سبق ہے ان الفاظ میں ہم سب کے لیے اور بالخصوص ہمارے سیاستدانوں کے لیے ہمارے لیڈروں کے لیے کہ ہر جو نئی جماعت برسر اقتدار آتی ہے تو وہ پچھلی جماعت سے ذاتی انتقام لیتی ہے ذاتی انتقام ملکی انتقام نہیں ملک کا خزانہ لوٹا ہو کسی نے تو ہمارے سیاستدان کو آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں مفاہمت کر لیتے ہیں ملک اور عوام کے وسیطر مفاد میں اپنے مفاد میں نہیں یہ بیچارے اپنے مفاد میں تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں جو کچھ کرتے ہیں وہ عوام کے وسیطر مفاد میں لوٹ مار جو کچھ بھی کرتے ہیں ظلم اور زیاتی یہ عوام کے وسیتر مفاد میں تو اگر کسی نے ملک کو نقصان پہنچایا ہو تو اس کے ساتھ تو معاہدہ کر لیتے ہیں ملک اور عوام کے وسیع تر مفاد میں لیکن اگر اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو انتقام ضرور لیتے ہیں بالخصوص دیہاتی علاقوں میں تو سارا عرصہ جو ہوتا ہے اقتدار کا وہ اسی میں چلا جاتا ہے کہ آنے والا جانے والوں سے انتقام لیتا ہے لیکن اللہ فرما رہے کہ دیکھو کسی قوم نے اگر تمہار ساتھ زیادتی کی ہو تو تم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا بلکہ عدل کا معاملہ کرنا آگے فرما کے بتا ونو القوا ملا تا ون السمی بل اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو ان الفاظ میں ہمارے اللہ نے ایسا اصولی مسئلہ بیان کیا ہے جو پورے نظام عالم کی روح ہے دیکھیے اللہ پاک نے اس جہان کو ایسا بنایا ہے کہ ہر شخص کو محتاج بنایا ہے ہر شخص کو محتاج بنایا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں گاک دکاندار کا محتاج ہے تو دکاندار گاک کا محتاج ہے معمار مزدور کا محتاج ہے تو مزدور میمار اور مستری کا محتاج ہے ڈاکٹر بیمار کا محتاج ہے تو بیمار ڈاکٹر کا محتاج ہے مرد عورت کا محتاج ہے تو عورت مرد کی محتاج ہے یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ جماداروں کے محتاج ہے خان ساموں کے محتاج ہے چوکی داروں کے محتاج ہے مافیوں کے محتاج ہے یہ अगर ہی اگر ہڑتال کر دیں تو بڑے بڑے لوگوں کے دماغ जाए آ खुद اگر خود करने पड़े صاف کرنے پڑے اور گٹر کھولنے پڑے اور بند نالیاں کھولنی پڑیں تو آپ سوچیے کیا بنے تو اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا پوری دنیا کا کہ ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے خواہ و امیر ہو یا غریب ہو کوئی بھی احتیاج سے پاک نہیں سوائے اللہ کی ذات کے اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یا انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو غنیج الحمید اور اللہ غنی ہے وہ محتاج نہیں ہے بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے تو احتیاج سے پاک صرف اللہ باقی سب محتاج نیک بھی محتاج بد بھی محتاج جاہل بھی محتاج عالم بھی محتاج اور نبی بھی محتاج غیر نبی بھی محتاج ایسا نہیں ہے کہ نبی محتاج نہیں سب محتاج تو سارے انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور اس دنیا کا نظام یہ تعاون کے بغیر نہیں چل سکتا تو اس ایسے کریمہ میں اللہ پاک نے تعاون کے حدود بیان فرمائے ہیں فرمایا کہ تعاون کے بغیر تو تم دنیا میں نہیں رہ سکتے لیکن یہ تعاون کیسا ہونا چاہیے تو یہ تعاون چوری اور ڈاکے میں نہ ہو قتل اور ظلم میں نہ ہو گنا اور زیادتی میں نہ ہو اگر ایسا ہوا تو پوری دنیا کا امن و امان درہم برہم ہو جائے گا بلکہ یہ تعاون نیکی پر ہونا چاہیے عدل پر ہونا چاہیے انصاف پر ہونا چاہیے تقوے پر تعاون ہونا چاہیے اگر ایسا کرو گے تو اس دنیا میں امن ہی امن ہوگا تحفظ ہی تحفظ سلامتی ہی سلامتی آج بھی تعاون کیا جاتا ہے افراد افراد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جماعتیں جماعتوں کے ساتھ قومیں قوموں کے ساتھ اور ملک ملکوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں لیکن اللہ باقی ایک عالمی اصول بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تعاون نیکی کی بنیاد پر ہونا چاہیے تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے ظلم کی بنیاد پر نہیں گناہ کی بنیاد پر نہیں لیکن آج اکثر و بیشتر جو تعاون ہو رہا ہے وہ گناہ کی بنیاد پر ظلم کی بنیاد پر تعاون ہو رہا ہے یہ جو بہت سی مغربی اقوام مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئی تو کس چیز پر ظلم پر متحد ہو گئی ظلم پر یہ جو اتحادی افواج چڑھائی کر دیتی ہیں کبھی افغانستان پر اور کبھی عراق پر یہ کس چیز پر اتحاد ہے کس چیز پر تعاون ہے ظلم پر تعاون ہے پر یہ عدل تعاون تعاون تعاون نہیں نہیں نہیں ہے ہے ہے نیکی کے لیے تعاون نہیں ہے. امن کے لیے تعاون نہیں ہے. اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی قسم یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تعاون نہیں بلکہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے تعاون ہے دہشت گردی کس کو کہتے ہیں خوف پھیلانا اور یہ مغربی اقوام پوری دنیا میں اپنا خوف پھیلا رہی اپنا ڈر کہ ہم سے ڈرو اللہ سلیح ہم سے ڈرو ہمارا خوف کھاؤ ہماری دہشت تمہارے بچے بچے کے دل میں آ جائے اللہ اکبر اور آج جس طریقے سے یہ قومیں اکٹھی ہوتی ہیں مسلمانوں کے خلاف تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پوری ہو رہی ہے ہمارے آقا نے سبیوں پہلے فرما دیا تھا ابو دعود کی روایت ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے اور تمہیں لوٹنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے بھوکوں کو دسترخان کی طرف دعوت دی جاتی ہے او بھائی دسترخوان سٹ گیا آ جاؤ سب آ جاؤ ادھر والے بھی آ جائیں ادھر والے بھی آ جائیں سب آ جاؤ دسترخان سجا ہوا ہے اللہ اور کہ اسی طریقے سے اے میری امت کے لوگوں تم پر مختلف قومیں مختلف ملک ایک دوسرے کو چڑھائی کی اور لوٹ خسوٹ کی دعوت دیں گے ایک صحابی نے سوال کیا من قلتی نہن یوم یا رسول اللہ یہ جو ہمارے خلاف چڑھائی کریں گی مختلف قومیں اور آپس میں تعاون اور اتحاد کریں گی تو کیا اس لیے کہ ہم تھوڑے ہوں گے فرما نہیں بل انتم تم کثیر اس زمانے میں تو تم بہت زیادہ ہوگے آج تو تم تھوڑے ہو اس وقت بہت زیادہ ہو گے بلا کن نقم لیکن تم ایسے ہو گے جیسے سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے جیسے پانی کے اوپر جو دھاگ آتی ہے بظاہر نظر تو بہت زیادہ آتی ہے اندر کچھ نہیں اور اللہ تمہارے دشمن کے سینے سے تمہارے روب کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ وحن پیدا کر دے گا وحن جب تمہارے دل میں وحن پیدا ہو جائے گا تب یہ حالت ہوگی کہ مختلف قومیں تم پر چڑھائی کے لیے آپس میں تعاون اور اتحاد کر لیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے وہن جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا اور پھر ہم کمزور ہو جائیں گے فرمایا کہ حب بنیا بکرا الموت دنیا سے بڑی محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے جب تمہارے اندر یہ وہن آ جائے گا ہب بے دنیا کراہیت موت آ جائے گی تو تمہارے اندر سے روب نکل جائے گا کسی قوم کے دل میں تمہاری ہیبت نہیں ہوگی اور تمہارے دل میں ہر کسی کی ہے ہوگی آج وہی بات صادق آ رہی ہے تو یہ جو تعاون ہے اقوام متحدہ کا تعاون اتحادی افواج کا تعاون مغربی قوموں کا تعاون یہ ظلم اور زیادتی کے لیے تعاون ہے اور اسی لیے دنیا میں امن قائم نہیں ہو رہا آج اگر صرف اس اصول پر امر ہو جائے عالمی سطح پر کہ ہم آپس میں تعاون کریں گے عدل کے لیے نیکی کے لیے تقوی کے لیے انصاف کے لیے تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے کہیں ایک ملک میں بھی جنگ باقی نہ رہے کو ایک گولی بھی نہ چلے تو بھائی اللہ فرما ہیں بتا اور تم نیکی اور تکوا میں ایک دوسرے پر تعاون کرو تو بھائی عالمی سطح پر تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہم سب کو اپنی انفرادی زندگی میں بھی تو اس پر عمل کرنا ہے نا ہم اس میں تو انتظار میں نہیں رہیں گے کہ امریکہ والے قرآن کی سدایت پر عمل کریں اور برطانیہ اور فرانس والے قرآن کے اس حکم پر عمل کریں ہم تو مسلمان ہیں ہم تو اللہ کا کلام سن رہے ہیں میرے اوپر لازم ہے کہ میں اللہ کے اس حکم پر عمل کروں آپ پر لازم ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور میں آپ کو نصیحت بھی کر رہا ہوں اور آپ سے درخواست بھی کر رہا ہوں ہاں بھائی ہوں یا ہماری بہنیں ہوں سب سے یہ درخواست کر رہا ہوں اپنی زندگی میں پوری زندگی برائی سے بچیں بھی اور کبھی بھی برائی کے کام میں تعاون نہ کریں نیکی کے کام میں تعاون کریں یاد رکھیں اگر آپ نے نیکی کے کام میں تعاون کیا تو اس کے اثرات اول تو خود آپ تک ضرور پہنچیں گے بگر اس کے اثرات آپ کی نسلوں کو تو ضرور حاصل ہوں گی کی بات ہے بھائی معازن صاحب کہاں گئے اگر نیکی میں تعاون کریں گے تو نیکی کے اثرات کسی نہ کسی صورت میں ہم تک ضرور پہنچیں گے یعنی اللہ پاک جو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں وہ اپنی جگہ میں عمومی طور پر بات کر رہا ہوں دنیاوی اصولوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ نیکی پر اگر تعاون کیا جائے گا اس کے اثرات ہم تک ضرور پہنچیں گے اور ہماری نسلوں تک ضرور پہنچیں گے اور اگر برائی پر تعاون کیا گیا اس کے نقصانات ابل اب ہم تک پہنچیں گے ہم تک نہ پہنچے تو ہماری نسلوں تک اس کے نقصانات ضرور پہنچے تو اللہ پاک نے یہ نظام ایسا بنایا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ نیکی پر تعاون کرنے سے نیکی کرنے والے تک بھی اس کے اثرات پہنچتے ہیں